ان کا یا عالم آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کا تقوم ادنا من سلو سا لی آپ رات کو قیام کرتے ہیں دو تہائی رات کے قریب قریب وہ نسف ہو اور کبھی آدھی رات وہ سولو ہو اور کبھی تہائی رات جیسا کہ آپ نے شروع میں سنا جب آدھی رات کا قیام فرض کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات قیام فرماتے اور استغرا کیفیات کی ایسی ہوتی ہیں عبادت میں آپ ایسے گم ہوتے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو وقت کا احساس نہ رہتا تو کبھی آدھی رات کبھی آدھی رات سے اوپر ہو جاتا اور کبھی یہ ہوتا کہ آدھی رات سے کم توجہ نہ ہوتی کہ آدھی رات پوری ہوئی یا نہ ہوئی اس خیال سے کہ آدھی رات ہو جائے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ پوری پوری رات گزر جاتی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کام میں بہت زیادہ لذت آئے تو وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہم تین گھنٹے گزار لیں تو پھر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم نے تو آدھا گھنٹہ گزارا ہے تو یہ لذت کی بات ہے کہ وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا تو افاطم مین اللہ اور آپ کے ساتھ مومنوں کا ایک گروہ بھی ہوتا ہے اب آپ بھی اتنا لمبا قیام فرماتے ہیں اور مومن بھی آپ کے پیچھے ہوتے ہیں پھر صبح ان کے بہت سارے مشاغل ہیں تو آپ تو اللہ کی عبادت میں مشغول جب ہوتے ہیں تو وقت کا اندازہ نہیں کرتے ساری توجہ اللہ کی طرف ہے اس عبادت کی لذتوں میں گم ہے وہ لدر النہ اور اللہ تعالی رات اور دن کا حساب رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ قیام کیا علیم اللہ تعالی خوب جانتا ہے ہرگس تم اس کا اندازہ نہیں کر سکو گے شمار نہیں کر سکو گے فکس آدھی رات قیام کرو یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے لہذا اللہ تبارک و تعالی نے آسانی فرمائی مشکل اس اعتبار سے ہے کہ عام مسلمانوں کا ذکر ہے کہ وقتی طور پر ابھی فتوحات کا سلسلہ نہیں اسلام کی ابتدا ہے اسلامی حکومت کا قیام نہیں ہے تو جیسے جیسے کام کاج بڑھتے جائیں گے اور دینی مشاغل میں اضافہ ہوگا تو پوری پوری رات جاگنا اور عبادت میں مصروف رہنا یہ مشکل امر ہو جائے گا اس لیے پہلے ہی آسانی فرما دی گئی کہ جتنا ہو سکے تم قیام کرو آدھی رات کا قیام کرنا تم پر فرض نہیں مسلمانوں کے لیے مستحب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرض تو ہے لیکن آدھی رات کا قیام کرنا کوئی ضروری نہیں جتنا آپ چاہیں فتاب علیکم بس اللہ تعالی نے تم پر مہربانی فرمائی فخر او ماں تیس سر بس قرآن پاک میں سے جتنا آسان ہو اتنا پڑھو اور اتنی دیر اللہ کی عبادت کرو علی اللہ تعالی خوب جانتا ہے ان سون من کم مردو ان قریب تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے وہ آخر ید ربون اور کچھ ایسے ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے یبتغون من فضل اللہ وہ اللہ کے فضل کو تلاش کریں گے یعنی روزی تلاش کریں گے وہ اور کچھ ایسے ہوں گے جو فی سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے لہذا تمہارے لیے آسانی ہو گئی رات کو تحجر پڑھنا مستحب ہے جتنا ہو سکے جب جب ہو سکے اسے ادا کروں فخر او ماں تیس من ہو تو قرآن پاک میں سے جتنا تمہیں آسان لگے جتنی تم میں طاقت ہو اتنا قرآن پاک پڑھو مفسین یہاں بیان کرتے ہیں کہ بیماری کا ذکر ہے آخر میں جہاد کا ذکر ہے اور بیچ میں روزی کی تلاش میں سفر کا ذکر ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے کہ جہاد کا ذکر ہے اس سے پہلے رزق حلال کا ذکر ہے اسلام جب یہ فرماتا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی کرو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ رزق حلال نہ کمایا جائے بلکہ حرام اور گناہ سے بچنا مقصود ہے حضرت علامہ قرطبی علیہ رحم فرماتے ہیں سب اللہ تعالیٰ فیح آیا بینا درج المجاہدین و المکت فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجاہدین کو اور رزق حلال کمانے والوں کو اس آیت کریمہ میں برابر ذکر فرمایا المال الحلال وہ رزق حلال کمانے والے جو مال کماتے ہیں حلال لن نف فتح اعلیٰ نفسی و احسانی کہ جو اپنی جان پر اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے اور صدقہ و خیرات کرنے کے لیے احسان اور فضل کرنے کے لیے مال کماتے ہیں وہ کانا ہادہ دلیل اور فرماتا یہ بات اس بات پر دلیل ہے اللہ انا کسب ال منزل جہادی کہ رسق حلال کمانا یہ جہاد کی طرح عبادت ہے حضرت ابراہیم بن القما آپ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا من من جالبن طعاما دن جو کوئی اناج کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائے فیبی اہو بیوم اور اناج کو وہاں لے جا کر اسی دن کے بھاؤ کے مطابق وہ بیچ دے یعنی وہ بزنس کرے اللہ کانت منزل تو منزیلت شا فرمایا اللہ کے نزدیک اس کا مقام شہیدوں کے مقام کی طرح ہے ثم قرآر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و آخر ید رب ن فل اردی یب تغون فل کسی آئد کریمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا لیکن یہ فضیلت اسے ہے کہ جو حرام سے اور ناجائز ذرائع سے بچے فرما اسی دن کے بھاؤ کے مطابق بیچ دے وہ ذخیرہ اندوزی نہ کرے علامہ قرطبی علیہ رحمٰ لکھتے ہیں کہ ایک تاجر تھا اس نے اپنا گندم سے بھرا ہوا بحری جہاز بسرا کی طرف روانہ کیا اور بسرا میں اپنے وکیل کو جسے ہماری اس طرح میں ایجنٹ کہتے ہیں اس کے نام انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ جیسے ہی یہ تمہارے پاس غلہ پہنچے جو بھی اس دن دام ہو اس دن کے دام کے مطابق اس غلے کو فوراً بیچ دینا ذخیرہ اندوزی نہ کرنا جب وہ جہاز وہاں پہ پہنچا ان کے وکیل کو ایجنٹ کو وہاں کے تاجروں نے کہا کہ اب گندم کے دام بڑھنے والے ہیں ایک ہفتہ رک جاؤ تو کئی گنا تمہیں زیادہ نفع ملے گا تو اس نے ایک ہفتے تک اس جہاز کو نہ بیچا اور ایک ہفتے کے بعد وہ گندم کا پورا جہاز اس نے بیچ دیا اور پھر اس ایجنٹ نے خط لکھا اور کہا کہ اتنا کئی گنا نفع ہوا ہے میں نے ایک ہفتے کے بعد یہ بیچا ہے اور یہ سمجھا کہ ایک ہفتے تک سٹور کرنا یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے کیونکہ کسی گودام میں سٹور تو نہیں کیا تھا اسی ساحل سمندر پہ جہاز پڑا رہا اور ایک ہفتے کے بعد انہوں نے اس کا سودا کر لیا تنہوں نے خط لکھا اس نیک تاجر نے یا ہاذا اے فلان کنہ کنانا بھی ربحن یسیر ماں سلامتی دینی اے ای اگر دین سلامت رہ جائے تو تھوڑا نفع بھی کافی ہے دین سلامت رہنا چاہیے اللہ ناراض نہ نا ہو وقت جنتا علئی نا تو نے ہم پر ایک گنا چڑھا دیا ہے سات دن ذخیرہ اندوزی کی ہے تون نے فیدا عطا کا کتابی حاضہ جب یہ میرا خط تجھے ملے فخل مالا سارا مال لے وہ تصدق بھی الا فقرا اور سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دے الا فقرا البسرا بسرا کے فقراء میں یہ سارا مال تقسیم کر دے اور پھر کیا کہا وہ لئی انجو من انجومنل ارے تو نے مجھے اتنا بڑا گناہگار کر دیا ہے کہ یہ سارا مال تقسیم ہو جائے غریبوں میں تو مجھے ثواب کی امید نہیں ہے بس یہی امید ہے کہ اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے تو یہ اگر ایسی تجارت ہو تو یہ جہاد فی سبیر اللہ ہے لیکن جس طرح ہم تجارت کرتے ہیں حوث ناجائز جھوٹ بولنا فراڈ کرنا دھوکہ دینا جھوٹے وعدے کرنا جھوٹی قسمیں کھانا تو یہ کوئی رزق حلال بھی نہیں ہے اور یہ کوئی جہاد بھی نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی راہ ہے اسی طرح اگر کوئی مال اس لیے کمائے کہ لوگوں پر فخر کرے گا نمود و نمائش کرے گا تو یہ بھی کوئی جہاد نہیں بلکہ یہ شیطانی راہ ہے وہ عقیم اور نماز قائم کرو وہ آت الزکت اور زکوٰۃ ادا کرو وہ عقرد اللہ قرضن حسنا اور اللہ کو قرض حسنا دو قرض حسنا کی تعریف فرمائی ماں کوشیدہ بیگی وجہ اللہ تعالی خالی اس کے حلال میں سے مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا یہ قرض حسنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں اللہ کی راہ میں مال کس انداز میں خرچ کرتے کہ آپ کے لیے ایک پسندیدہ چیز بنائی گئی کھجور اور دودھ سے ایک حلوے ٹائپ کی چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بنائی گئی جو آپ کو بہت پسند تھی اور اس کی اہمیت آپ ہی جانتے تھے ایک غریب شخص آ گیا تو آپ نے اس غریب شخص کو دیکھا تو وہ کھانا آپ نے کھانا نہ کھایا اس کو تناور نہ کیا اور وہ کھانا اٹھا کر اس غریب کو دے دیا تو کسی نے کہا کہ یا مر المومنین آپ اس کے بجائے رقم دے دیتے اس کھانے کی کیا اہمیت ہے اور آپ کو یہ کھانا کتنا مرغوب تھا یہ فقیر کیا جانے غریب کیا جانے اس نے تو یہ کہا ہوگا کہ مجھے تھوڑا سا کھانا دے دیا اس کے بجائے رقم دیتے تو یہ زیادہ خوش ہوتا آپ نے فرمایا دیکھو یہ چیز مجھے بہت پسند تھی میرے نزدیک اس کی جو اہمیت ہے وہ میں جانتا ہوں اور میں نے اس غریب کو دیا ہے غریب کو دکھانے کے لیے نہیں دیا میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے لاکن رب المسکین یدری ماف ہوا ان کا اس غریب شخص کا جو رب ہے جو میرا بھی رب ہے وہ جانتا ہے کہ اس حلوے سے مجھے کتنا پیار تھا میں نے کس محبت کے ساتھ تیار کیا تھا وہ میری نیتوں کو جانتا ہے حضرت امام بغوی علیہ رحم فرماتے ہیں اور اس روایت کو تفسیر مظہری کے مصنف نے ذکر کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ وارث کے مال کو اپنے مال سے زیادہ پسند کرتے ہو تم دوسروں کے مال کو زیادہ پسند کرتے ہو تو لوگوں نے کہا نہیں ہم تو اپنے مال کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما مال و ما قدما تمہارا مال تم میں سے ہر ایک کا مال تو وہی ہے جو اللہ کی راہ میں تم نے آگے بھیج دیا وہ مال وارسی ہی ماخر ما اور جو مال تم نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا وہ تو مرنے کے بعد تمہارے وارث کا مال ہے تمہارا مال تھوڑی ہے تمہارا مال تو وہی ہے کہ جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا باقر اللہ قرض حسنا اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنا پیش کرو جتنا ہو سکے خصوصاً دین کی ترویج و اشاعت میں مال خرچ کیا جائے یہ ایسا بزنس ہے جس کے نفے میں کبھی کمی واقع نہیں ہوتی انشاءاللہ اللہ جب تک دین قائم و دائم رہے گا جب تک دین کا کام ہوتا رہے گا ابتدا کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا انشاء اللہ وما تو قدم سکمن خیرن تجدوہ لاء جو تم نیکی اپنی جان کی بھلائی کے لیے کرو گے انسان جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اسے تم اللہ کی بارگاہ میں پاؤ گے ہوا خیرا وہ نیکی جو تم نے کی ہوگی ہوا خی وہ تم بہتر پاؤ گے وہ آج اور بہت زیادہ اجر بڑا ہوا پاؤ گے جب انسان نیکی کرتا ہے تو میں پیدا ہو جاتی ہے انسان سوچتا ہے میرے نیکی کی ہے فرمائے غرور تکبر مت کرنا وجوب مت کرنا اپنے آپ کو نیکوکار کار مت سمجھنا جتنی بھی نیکی کرو یہی سمجھنا کہ ہم سے نیکی کا حق ادا نہ ہوا فر اور تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو استفار کرو اور یہ کہو مفسرین نے فرمایا یہ کہو کہ پروردگار دیگار ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے فرشتے جب سے پیدا ہیں قیامت تک عبادت کریں گے بعد ایسے فرشتے ہیں کہ وہ جب سے پیدا ہیں سدے میں ہے کل بروز قیامت سدے سے سر اٹھائیں گے اور کہیں گے پرور تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے